فام تو میں یکس جانب البرف تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں کہ وہی اللہ تمہیں زمین میں خشکی میں بھی تو دھسا سکتا ہے کہ نہیں آسودہ ساری تو ہے مگر شاہی تجھے معلوم نہیں شاہر سے بھی موجیں اٹھتی ہیں خاموش بھی طوفا ہوتے ہیں کیا خشکیوں لوگ بڑھتے نہیں وہاں جب تو چیخ رہے تھے چلاتا رہے تھے اللہ کو پکار رہے تھے خشکی پر آتے ہی اور اگر تم بھول گئے لاگو تو کیا اللہ یہاں تمہیں دھسا نہیں سکتا کہ نہیں نہیں یکسف جانب برف اور یورسلا علیہ ہاشے وا یا تم پر ایک ایسی تیز آندھی بھیج دے اس برف پر خشکی پر جس میں پتھر ہو اور پتھرا ہو تمہارا اور تم ہلاک ہو جاؤ تم اللہ تریم وکیلا پھر تمہیں کوئی مچانے والا نہ ملے اب امین تمہیں یوی رکم پھر یہ تو کیا تمہیں اس کا ڈر دے رہا کہ پھر کبھی دوبارہ اللہ تمہیں لے جائے اسی سمندر میں فیورسد فیغر ککم بے ماں کبھر تمہیں غرض کر دے تمہارے کفر کی پاداش میں لے نہ پھر تم ہمارا کوئی نہیں پاؤ گے کہ جو ہمارا تعاقب کر سکے ہم سے بات پوچھ کر سکے کہ وہ فلاں لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر دیا گیا ولاقت کردم باہر یہ آیت بھی انسان کی جیسا کہ میں نے بار کیا ہے جو بھی کریشن ہے اللہ کا اس, کی اس کا انسان ہے گویا کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے تنزلات اللہ کا حرف کن اور کن سے وہ خورک نور اس نور سے وہ تخلیق ارواح انسانیہ اور اور ملائکہ پھر ایکسپلوجن دی بگ بینگ اور اس سے وہ حرارت اور وہ کاش ہی کرے اور اس دور میں جنات کی جو تخلیق ہوئی اور پھر اس کے بعد ان کا ٹھنڈا ہونا اور پھر یہ بارش کا برسنا اور بارش اور زمین پانی اور زمین کے اب یہاں سے جو حیات عرضی ہے اس کا آغاز ہونا ہر دو عالم خاک شد تا بست نقشے آدمی اے بہارِ بہار خود ہوشیار باش بلکت کرم نا بنی آدم اور ہم نے بڑی تکریم کی ہے عزت کی ہے آدم کے نسل کی وہ ہم اللہ بل برول اور ہم اٹھائے پھرتے ہیں اس کو گویا کہ جیسے کہ گوج میں کوئی لے کر چل رہا ہو ہم بات ہے نظام قدرت ہے اللہ کا ہے ہم اسے اٹھائے پھر پھرتے ہیں ہم اللہ بل بر میں بھی اور باہر میں بھی بل خلق نہ ہوں اور ہم انہیں پاکیزہ رزق دیتے ہیں عمدہ عمدہ چیزوں کا وہ فخر اللہ ولاقیر خلقنا تفصیلہ اور فضیلت دی ہے ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات کے اوپر بہت بڑی فضیلت دی ہے یوم ناصم بے امام اب تصور کرو جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے جب یہ مقام دیا گیا ہے تو محاسبہ بھی ہوگا حساب کتاب بھی ہوگا جواب بھی ہوگی حیوانات سے کوئی جواب نہیں ہے یوم ننو کلّہ ناسم بے امام جس دن کہ ہم ہر لوگوں کو پکاریں گے اپنے اپنے اماموں کے ساتھ اپنے اپنے لیڈروں کے ساتھ آؤ فمنوت یا کتابہ ہو بے یمی تو جس کو بھی دیا جائے گا امال نامہ اس کے دہنی ہاتھ میں فعلا کا یکرولہ کتاب ہوں وہ پڑھیں گے اپنے امال نامے کو خوشی کے ساتھ بلا یوز نمون اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا وہ من کانف یہ ہادی آما فی الآخرت عامہ جو اس دنیا میں اندر آؤ وہی اندھا ہوگا جس نے یہاں آیا تاہی کو دیکھا ہی نہیں حیوانوں کا سر دیکھنا دیکھا انسانوں کا سر دیکھنا نہیں دیکھا دیدن دیگر آموش فنیدن دیگر آموش کی نوبت نہیں آئی جو یہاں اندھے رہے تو آخر میں بھی اندھے ہوں گے بلکہ اس سے بھی زیادہ اول و سبیلا بھٹکے ہوئے ہوں گے وہ ان کادو یہ بہت اہم مضمون آیا ہے جو اس سے پہلے سورہ یونس میں آیا تھا اب یہاں آیا ہے وہ ان کا دفتر قانلدی اور خیریہ لے کرفتریا ڈینا گہرا اور اے نبی یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں اس بات پر کہ آپ کو بچھلا دیں فتنے میں ڈال دیں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے تاکہ آپ کوئی اور شے گھڑ کر ہماری طرف اس قرآن کے سوا کوئی شے گھڑ کر ہماری طرف منسوخ کر دیں پورا یورس میں آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ قرآن غیر لہٰذا اور بدل ہو اے نبی اے محمد یہ قرآن بہت ریج ہے انکمپرومائزنگ ہے ان اس کو تو ہم قبول نہیں کر سکتے ناٹ ایکسپٹیبل ہاں کچھ اس میں ترمیم کرو کچھ کو بدل دو کچھ درمی کرو کچھ ہماری بات مانو کچھ اپنی بنواؤ وہی دباؤ اور آپ اندازہ کر دیجیے جو میں آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں کہ کس طریقے سے عوام کے اوپر ان لیڈروں نے اپنا اثر قائم کر لیا تھا وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ٹھیک تو کہہ رہے گی وہ جس حالت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اسے موضاء دکھائیں ادھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ کہ موضاء نہیں دکھائیں گے انکار قبر عالیہ کا اراد ہوں فل استطاع کا دفق الفیلا فتح ہوں گے آئے اگر آپ کے اندر طاقت تو لے آئیے کہیں سے بوجھنا کوئی آسمان پہ چینی لگائیں یا زمین میں سڑک لگا لیں لے آئیے اس میں ہم تو نہیں دکھائیں تو کس قدر دباؤ تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم اس دباؤ میں اس کا بھی اضافہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے محمد ہم بات مان لیں گے آپ کی ذرا یہ ہے اس قدر ترمیم کیجیے کیجئے تے میں قرآن ال غیر حاضہ او بدل وہی بات یہاں ہے وہ ان کاجول کا انل لدی اور یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں گے اس چیز سے اور منحرف کر دیں گے کہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے تاکہ کچھ اور چیز گھڑ کر آپ ہماری طرف منسوب کر دیں و حضل تخذوں کا خلیلا اور پھر یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے دوست کیا ہو تو بادشاہ بنانے کو تیار تھے ہم آپ کو بادشاہ باندھنے کو تیار ہیں انسبت نا کا بہت اہم آئے ہے یہ اور اگر ہم نے ہی نہ آپ کے پاؤں جما دیے ہوتے دیکھیے محمد الرسول اللہ کی بات ہو رہی ہے آسان نہیں ہے دباؤ اس پورے پریشرز جو چاروں طرف سے پڑ رہے تھے اللہ فرماتے ہیں لا ان سبت نہ کا اگر ہم نے آپ کے قدم نہ جما دیے ہوتے لقد کت تکڑکن شعین کلیلہ تو این ممکن تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے جھک جاتے دباؤ اس میں تھا لا لا انسمت نا بالکل ویسے جیسے کہ حضرت یوسف کے بارے میں فرمایا ہی بیوی نے تو کسر کیا ہی تھا یوسف بھی کرتا اگر اللہ کی ایک نہ دیکھ لیتا اس کا امکان موجود تھا کہ بر بنائے وہی معاملہ یہاں وہ لو لا کا اگر ہم نے آپ کے پاؤں نہ جما دیے ہوتے آپ کے دل کو جمع نہ دیا ہوتا آپ کو سماعت نہ کر دیا ہوتا کب کتا آپ تو قریب ہو گئے تھے ترکلو لئی ہند کچھ چیلن کلیلا ان کی طرف جھک جائیں ادر کا ذیف الحاتی و اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دگنی سزا دیتے دنیا کی اور دگنی سزا دیتے آخرت کی رب رب و رب والعبد عبد و ان ترقا ثم لا تجد لکا لینا نصیرہ پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار آپ کو چھڑانے والا کوئی نہ ہوتا میں ترجمہ وہی کر رہا ہوں کہ جو قرآن کے الفاظ ہیں لیکن مفہوم سمجھ لیجئے یہ سختی اثر میں حضور کی طرف نہیں ہے بظاہر خطاب حضور کی طرف ہے اعتاب جو ہے خطاب حضور کی طرف احتاب ہو رہا ہے ان پر جو دباؤ ڈال رہے ہیں کہ بدمختو ہمارے نبی کے لیے یہ بالکل ممکن نہیں ہے یہ کارگز نہیں کریں گے وہ ان کا دونوں یہ سفزدو کا مندھا اور یہ تلے ہوئے اس بات پر کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں اس سرزمین سے مکے سے تاکہ یہاں سے نکال باہر کریں آپ کو یہ خوجو کا منگا یہ گویا کہ بالکل آخری وقت ہے اب مکی دور کا جس میں کہ وہ کشاکش انتہا کو پہنچ چکی تھی جی بزلس خلاف کہ قریلا لیکن ساتھ ہی پیشے کوئی بھی ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو نہیں کہا کہ یہ آپ کو نکال نہیں پائیں گے اس کی نفی نہیں کی لیکن یہ کہ پھر یہ بھی یہاں پر زیادہ دیر رہ نہیں سکیں گے یعنی یہ کہ چند سال کی بات ہے نا سال کے بعد بلکہ بڑے بڑے سردار تو ان کے جو ہے دو سال کے بعد ہی وہ بدر کے اندر جا کر کھیت رہے ہیں جہل کہاں رہا ابن ابی مرد کہا رہا سب ختم بڑے بڑے سب کے سب سردار جو تھے جگادری سب ختم ہو گئے وہ ان کاجو نہ یہ جیسے وہ پاؤں ڈگمگاتے ہیں لڑکھڑاتے ہیں مرغی کے نوزائیدہ اس بکری کے نوزائیدہ بچے کے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے قدموں کو یہاں سے ہلا دیں نہ یہ سفونا کمنل خریجوں کا تاکہ وہ یہاں سے نکال دیں آپ کو بید اللہ وسولہ خلاف عقائد اس صورت میں خود یہ بھی بال یہاں پر زیادہ دیر نہیں رہ سکیں گے سوائے تھوڑا سا عرصہ سنت من قدر سلنا قبل کا بے رسول نہ اور یہ طریقہ رہا ہے ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا ان کے بعد میں ہمارا یہی قانون رہا ہے کہ نبی جب ہجرت کر جاتا ہے تو پھر گویا کہ امان اٹھ جاتی ہے پھر اس قوم کے اوپر عذاب آتا ہے بلا طریق السنت نا اور آپ ہماری اس سنت اور قانون اور قاعدے میں ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے عقم الصلا دلو کی شم سے نماز کو قائم رکھیے سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریخ ہو جانے تک یہ اصل میں پنج وقتا نماز کا اب نظام یہاں آ رہا ہے اس طریقے سے نہیں دیا گیا لیکن اب نظام بتا دیا گیا ہے وہ تو حضرت جبرعیم نے بتایا وہ معاملہ بالکل دوسرا ہے لیکن یہ کہ سورج ڈھلتا ہے جیسے نسم نہار ہے اس سے ذرا سورج جو ہے مغرب کی طرف گیا ظہر تھوڑی دیر بعد اصل تھوڑی دیر بعد مغرب، پھر رات تاریخ ہو گئی شیشا چار نمازیں ہیں اور سردیوں کے موسم میں تو لگتا ہے کہ پہ بو پہ توڑ آ رہی ہے جو نماز مسجد میں پڑھتے ہو تو گئے اور آئے اور گئے اور آئے تو گویا کہ نماز کھڑی ہے مسلسل قائم رکھو نماز کو سورج کے دھلنے سے لے کر اور رات کے تاریخ ہو جانے تک وہ قرآن الفجر اور اب ایک اور نماز رہ گئی اور وہ فجر کی اور اسے تعبیر کیا قرآن الفجر اس لیے کہ اس میں طویل قرات ہونی چاہیے قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت انہیں قرآن فجر کہنا مشہور اس لیے کہ یہ فجر کے وقت قرآن کا پڑھا جانا جو ہے یہ مشہود ہے یعنی اس میں ایک تو یہ کہ حضور قلب ہوتا ہے انسان کا سو کر اٹھائے آدمی تر و تازہ ہے حواس جو ہیں تازہ ہیں کوئی تقدر نہیں ہے کوئی تکان نہیں ہے تو یہ تو حضور قلب ہے اور ایک یہ ہے کہ فرشتے بھی اثر اور فجر کے وقت جو ہے ان کی شفٹیں چینج ہوتی ہے یہ دونوں نمازوں میں یہ جو ہیں دونوں شفٹوں والے موجود ہوتے ہیں رات والے آتے ہیں اثر کے وقت اور دن والوں کی چھٹی ہوتی ہے اور فجر میں یہ ہے کہ رات والوں کی چھٹی ہونے والی ہے اور دن والے آ کے چائے لیتے ہیں تو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے وہ من فتحجت بے ہی اور نماز کے ایک حصے میں سے آپ جاگئے اس قرآن کے ساتھ بے ہی کو یہاں نوٹ کیجئے جیسے سورہ انام میں میں نے بار بار نوٹ کرایا تھا انضر بے ذکر بے تفشیر ہو اس قرآن کے ذریعے سے تذکیر اس قرآن کے ذریعے سے انذار اس قرآن کے ذریعے سے تو تحجد جو ہے جاگنا قرآن کے ساتھ جاگنا ہے اب ہمارے ہاں کیونکہ قرآن لوگوں کو یاد نہیں ہوتا تو جو پڑھتے بھی ہیں تحجد وہ تو آٹھ رکت جیسے تیسے جو اس قلع اللہ کے ساتھ پڑھ کر پھر بیٹھ کر کوئی مراقبہ کر لیا کوئی اور ذکر کر لیا وہ اصل تحجر وہ نہیں اصل تحجر یہ ہے طویل کراک آپ کو کھڑے ہو کر کی جائے نافل یہ اضافی شہ ہے اے نبی آپ کے لیے ادا یا پاشق رب کا مقام و امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا یہ مقام محمود کو بہت بلند مقام ہے میدان حشر میں اور پھر جنت میں جس کی, کی حقیقت کو ہم اس وقت نہیں جان سکتے وقول رب اخرجنی مُدْخَلَ صِدْقٍ و آخر صِدْقٍ اب یہ ہجرت کا حکم ہے جو حضور کو دیا جا رہا ہے یعنی جب آیا ہے حکم اجازت آئی ہے تو ساتھ یہ دعا بھی تلقین کر دی گئی اور یہ کہیے اے رب میرے مجھے داخل فرما جہاں نے مجھے داخل کرنا ہے یعنی یسرف میں مدینہ منورہ میں اس وقت تک اس کا نام یسرف تھا تو میرا داخلہ جو ہے سچا داخلہ ہو عزت کے ساتھ داخلہ ہو اعزاز کے ساتھ داخلہ ہو مباحثین جیسے سورہ یونس میں آیا تھا واقریجنی بخر نصین اور یہاں مکے سے مجھے نکال تو یہاں سے نکال باعزت طریقے پر وجہ علی مدن کا سلطان النصیرہ اور اب پھر آپ اپنے خزانہ فیض اور فضل سے مجھے سند عطا کیجئے اختیار عطا کیجئے حکومت کی طاقت عطا کیجئے یعنی اب جو نیا دور آ رہا تھا جو آپ جا رہے تھے مدینہ منورہ تو اصل میں گویا کہ آپ کا استقبال تو وہاں ایسے ہونے والا تھا جیسے بادشاہ کا استقبال ہوتا جاتے ہی وہاں آپ کو وہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ اوس اور خضرت کے دونوں قبیلے جو ہیں انہوں نے گویا کہ آپ کو اپنا اپنا حاکم تسلیم کر لیا ایک معنی میں اور یہودیوں کے تینوں قبیلوں سے آپ نے جو ہے جا کر معاہدے کر لیے تو آپ تو فوری طور پر بیتاج بادشاہ ہو گئے اسی کی دعا ترقیم کی جا رہی ہے اللہ تعالی نے جو چیز دینی تھی ایک دعا کی شکل میں گویا کہ محمد رسول اللہ صسم کو ترقی فرما لیا رب مدخل وقل اخل نہیں مطخلا صدقین و آخرج صِدْقٍ مخرجہ صدقین وجہد القا سلطان النصیرہ بکل جالحق وضا کل باطل اور کہہ دیجئے حق آ گیا باطل گیا اگر کہ حق کے آنے میں باطل کے جانے میں ابھی بظاہر تو چند سال ہے ابھی آٹھ سال کے بعد مکہ فتح ہوگا لیکن یہ کہ عالم امر میں تو فیصلہ ہو چکا اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس کے لیے جو بھی ہے ٹائم ٹیبل معین ہے بلجال حقوق الباطل الباطل کا نظرا یقین الباطل جو ہے وہ تو ہے ہی بھاگ جانے والی شے اس کے لیے کوئی صبر وصبات ہے ہی نہیں ون الفظ المن القرآن ماحول اور رحمت العلمین اور ہم اس قرآن میں سے دیکھیے کتنی مرتبہ آپ قرآن کا ذکر آ رہا ہے سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ قرآن مزید میں اگر اوسط لگائیں گے تو اس ایوریج کے ساتھ قرآن کا ذکر خود قرآن کی کسی صورت میں اتنا موجود نہیں اتنا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اور ہم اس قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں وہ ہوا شفاؤں رحمت العلم جو شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں سورہ یونس کی دعائیں یا شفا المافی سرور وہ ہدم و رحمت العلم وہی بات یہاں ہے یہ شفا ہے سینے کے لوگ کفر شرک تکبر حسد حب مال حب جاہ حب اولاد حب دنیا یہ تمام محبتیں جو ہیں ان کی جڑ کاٹ دینے والی ہے نزل مین القرآن ما ہوا شفا رحمت العلموں میں نیر ملا یزید الزوال لیکن یہ ظالموں کو نہیں اضافہ کرتا ظالموں کے لیے مگر سے سارے کا جو دل و بے ہی کثیرہ بے ہی کثیرہ ویزان جانب اور جب ہم انسان کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو اب وہ اکڑنے لگتا ہے اعراض کر جاتا ہے ہمیں بھول جاتا ہے اور ایک طرف کو کرنی کترا جاتا وحدہ میں سوشر کا نہ یا اوسا جب کوئی تکلیف آ ہاں پڑتی ہے تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے ہمت ٹوٹ جاتی ہے کلکل یا عمل والا شاکلتی ایجا بھی کہہ دیجئے ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کر رہا ہے یہ شاکلہ کیا ہے اس پہلے میں بیان کر چکا ہوں لا اللہ, اللہ کے میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ایک شخصیت کے کچھ حدود ہیں جو معین کی ہوئی ہیں ان حدود سے وہ تجاوز نہیں کر سکتا اس کا سارا امتحان انہی حدود کے اندر ہے جو جینز مجھے ملے ہیں جو جینز آپ کو ملے ہیں دائر میرا چوائس نہیں ہے دے آر گیون فار می آپ کے لیے بھی گیون ہیں ان میں کیا صلاحیتیں ہیں کون سی چیز زیادہ ہے کون سی کم اللہ جانتا تھا پھر یہ کہ جس ماحول میں مجھے پیدا کیا جس میں آپ کو پیدا کیا جو حالات میرے تھے جو آپ کے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے تھے ان دونوں چیزوں سے جو شے وجود میں آتی ہے وہ شاکلہ ہے وہ پیٹرن ہے جیسے کہ آپ کو کوئی دھات جس سے کوئی شہد ڈھال کر بنانی ہے تو پہلے اس کا سانچا بناتے ہیں اس سانچے میں پھر اس دھات کو اس کو میلٹ کر کے جب اس کو پگلا کر ڈالتے ہیں تو اسی کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو یہ پیٹرن ہے اب اس کے اندر آدمی نیکی کے لیے بدی کے لیے جو بھی کرتا ہے بھلائی کے لیے شاہی اس پیٹرن کے اندر اندر کرے گا اس سے آگے نہیں جا سکتا جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ون کین ناٹ آؤٹ گرو ہزن ہی آپ پھیل جائیں موٹے ہو جائیں وہ کھال اور پھیل جائے گی کھال سے باہر تو نہیں نکل سکے گا کتنے ہی آپ فرما ہو جائیں تو یہ شاقلا ہے اس شاکلا کے اندر اندر آپ کو کام کرنا ہے اللہ جانتا ہے کہ اس کو نے شاکلہ کون سا دیا تھا آپ کو اس کے حساب سے اس کی مناسبت سے حساب لے گا آپ سے لال فرمب کمار فرمایا کہ معدنیات کی طرح ہے میرے سونے کی اور ہے اور چادی کی اور ہے تو تیل رام خوب جانتا ہے کہ کون ہے وہ کہ جو زیادہ ہدایت پر ہے راستے پر راستے کے اعتبار سے بھیا سلون کالی روح یہ ان تین سوالوں میں سے ایک تھا کہ جو پوچھے گئے تھے حضور سے امتحانا جیسے پہلے ایک سوال کیا گیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل سرزر کیسے پہنچ گیا کیا ماجرا تھا ان کے پہنچنے کا ایسے یہ تین سوال ایک مرتبہ انہوں نے پوچھوائے تھے یہودیوں نے،, نے یہ محمد نبوت کا دعوی کر رہے ہیں تو آپ لوگ پوچھیے ان سے ذرا پہلی بات تو یہ پوچھیے کہ روح کی کیا حقیقت ہے دوسرے یہ ذلکرن کون تھے ان کے کیا حالات تھے تیسرے اصحاب قہف کون تھے تو اصحاب قہ اور ذلکرن کے سوالوں کا جواب سورہ کاف میں ہے جو اگلی صورت ہے روح کے بارے میں یہاں مختصر جواب دیا جا رہا ہے یہ سلون قانو یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے کو روح من میں ربی وما تم العلم اللہ کلیلہ یہ آپ کے رب کے امر میں سے ہے یہ عالم امر کی شہ ہے اور نہیں دیا گیا تمہیں علم میں سے مگر تھوڑا سا عالم امر کا علم تم حاصل نہیں کر سکتے تمہارے لیے سارا علم جو ہے وہ عالم خلق کا علم ہے تمہاری یہ ساری جو علم سم اول بسر اول اس کی رسائی جو ہے وہ عالم خلق تک ہوگی اس سے آگے نہیں عالم عمر کی باتیں جو ہے عالم غیب ہے وہ تمہارے لیے اس پر تمہیں ایمان بالغیب لانا ہوگا عالم دینا یومون بلغیب و یوقیم الصلاۃ ومار فکور ہاں یہ جان لو کہ یہ اس عالم خلق کی شے نہیں ہے یہ روح جو ہے کچھ اور شے کہیں اور سے آئی ہے یہ عالم عمر کی شے ہے عالم عمر جیسا کہ میں نے از کیا یا فرشتہ عالم عمر سے متعلق ہیں یا ارواح انسانیہ یا ان کی کمیونیکیشن جو ہوتی ہے فرشتہ جب بات کرتا ہے تو وہ روح جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی روح ہے تو یہ تین چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق عالم امر سے ہے اور روح انسانی بھی ان میں شامل ہیں